أوض بالله السم غليم من السطان رجِي من همز وَفتيه وَفتي يا أيَّين آمن و إذا ت داثُم بديينٍ إجرٍ سًا فبوب وَ يَفتُب بينين ق قات بالعَد وَلا يَو قاتب ۽ يفُ باقناعَما یا ایوہ اللہ دینا امانو ای وہ جو ایمان لائے ہو اذا تداینتم تم جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو علاج مسما ایک وقت مقرر کا مقرر مدت تک فخت ہو تو اس کو لکھ لو يَكْتُبْ كَاتِبٌ اور لازم ہے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ کما علامہ اور لکھنے والا اس طرح لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے <سجد> اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے ولیم اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق یعنی قرض ہے ولی ابا ہوں اور لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے ولاب من ہوں صحیح اور اس میں سے کچھ بھی کم پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ نے سود کی حرمت بیان کی ہے تو سود کی غرمت کے واضح ہونے کے بعد قرض کے لین دین کا صحیح طریقہ تھا یہ واضح کرنا ضروری تھا اللہ سانہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرض کا لین دین کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے اس آیت کو آیت دین یا آیت مدائنہ کہتے ہیں قرض والی آیت پرانے مجید میں سب سے لمبی آیت یہ ہے اس سے لمبی آیت یا اس کے برابر اور کوئی آیت نہیں عام طور پہ لوگ قرض ادھار لیتے دیتے ہوئے لکھ پڑھ کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کے منافی خیال کرتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں لین دین قرض کا کرتے ہوئے اس کو لکھ لینا اور کسی کو غلط سمجھنے کے مترادف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تعالیٰ کا حکم ہے اور آج کے پھر اخر, آخر میں جا کے اللہ تعالی نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے کہ یہ لکھ پاڑھ کر لینا قرض لیتے ہوئے دیتے ہوئے لکھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی زیادہ درست رہتی ہے اس کی وجہ سے لکھ لینے کی وجہ سے اور ہر قسم کے شب و شبوں سے بندہ بچ جاتا ہے لکھنے کی وجہ سے اس لیے احتیاط اور مناسب یہی ہے کہ قرض کا لین دین کرتے ہوئے قرض کو لکھ لیا جائے تحریر میں آ جائے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو ایرا جن مسمہ ایک مقرر مدت تک وقت مقرر تک تم جب قرض کا لین دین کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرض کا لین دین کیا جائے تو ادائیگی کی مدت متعین کر لی جائے کہ کھلا تاریخ تک کلا وقت تک قرض ادا کر دیا جائے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس آیت سے وے سلم کا جواب ثابت ہوتا ہے اور اس کے متعلق یہ آیت ناظر ہوئی بے سلم یا بے سلم ایک ہی وے ایک ہی تجارت کے دو نام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پہلے ادا کر دی جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وقت مقررہ پر وہ چیز وصول کر لی جائے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بھی بیان کر دیے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ہی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ دو سال یا تین سال کے لیے خجور میں بے اس طلب کیا کرتے پیسے پہلے ادا کر دیتے دو تین سالوں اور خجور پھر وہ بعد میں لیتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بے استلپ یا بے استھلم کرتا ہے پل یہ صرف تھی کئی محلو میں وزن محلو کہ وہ و اس طلف اس نے کرنا ہے تو ما توول مقرر ہو اتنی مقدار یا اتنا تول اور مقرر وقت تک کریں وقت بھی مقرر ہو مقدار بھی مقرر ہو پیمانہ مقرر ہو جائے اور قیمت وہ بھی طے شدہ اور مقرر ہو پھر وہ اس طلف کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادا کدایم تم بیدین الاجری مستمن فخت ہو ہو جب تم وقف مقرر تک ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو اب اس آیت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لکھنا فرض ہے کیونکہ اللہ سخانہ مطالعہ حکم دے رہے ہیں کہ لکھ لو لیکن آگے چل کے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تو نے وضاحت فرما دی ہے امانت اللہ ابا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو امین بنائے یعنی لکھ پڑھ نہ بھی کرے ویسے کر دے دے تو جس کو امین بنایا گیا ہے امانت دار سمجھ کے اس کو لکھے بغیر دے دیا گیا ہے وہ اللہ سے ڈرے اور فرض واپس کرے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ واقع کرے تو اس آئے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم فرضیت اور وجوب کے لیے نہیں لکھنا بہتر ہے مستحب ہے لیکن فرض واجب نہیں ولیقت گئی نہتبن بلعدل لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھے جو لین دین ہو رہا ہے اور جو لکھوایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہی لکھیں لکھنے میں ہیر ہیرف نہ کرتے لکھنے والے تو صرف ایک صفر ہی زیادہ لگانی ہے یا ایک صفر کام کرنی ہے تو لینے دینے والے کا بنا گر ہو جائے ادر کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھتے ہیں وَلَا اَن كَمَا عَلَّمَا <اللَّه> اور لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ جس طرح اللہ تعالی نے اس کو سکھایا ہے وہ ویسے لکھے کتابت کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی ہے کہ لکھنے کا علم اس کو اللہ تعالی نے دیا ہے تو اللہ تعالی نے جیسے اس کو صحیح صحیح لکھنا سکھایا ہے ویسے وہ صحیح صحیح لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے اگر اللہ نے کسی کو کتابت کا یون دیا ہے لکھنا اس کو آتا ہے تو جس کو نہیں لکھنا آتا وہ اگر لکھوائے تو وہ آگے سے نقل نہ کرے لکھ کے دے اس کو اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے اور وہ لکھوائے جس پر ہق ہے یعنی جو فرض لے رہا ہے وہ لکھوائے کہ ہمارے درمیان کیا معذہ ہوا ہے کیا معاملہ طے پایا ہے لکھنے والا لکھے قرض لینے والا لکھوائے جو یہ لکھوا رہا ہے وہی وہ, وہ لکھے ورلہ باہو اور اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوا رہا ہے تو وہ لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرے تو علاقہ اور اس میں سے کچھ بھی کام نہ کرے جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی لکھوائے کمی نہ کرے انکان اللہ علیہ اگر وہ آدمی جس پر حق ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے اگر وہ ناسمج ہے یا ذہیف ہے اولا یتھیل نہیں جملا ہوا یا پھر وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے لکھوانا بھی نہیں آتا اس کو پھر پل یم للی یو ہو بل تو اس سفی نادان دان نہ سمجھ یا گری کمزور یا جس کو لکھوانا نہیں آتا اس کا ولی اس کا جو ذمہ رہا ہے وہ لکھوائے پل یم للی یو تو لازم ہے کہ اس کا ولی مقروض کا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے وڑی سے مراد اس کے اخاب اس کے بھائی اس کے چچا اس کے بیٹے اس کا باپ دادا سب سے قریبی گری ہوتا ہے بیٹا اس کے بعد بیٹوں کی اولاد بیٹے کا بیٹا ہوتا پھر تک نیچے کا اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے باپ باپ نہیں ہے تو دادا پڑتا تھا اوپر تھا اس کے بعد بھائی بھائیوں کی اولاد پھر اسی طرح چچا چچاؤں کی اولاد یہ اسابات کی اولیاء کی ترتیب ہے بس یہ جو اصاباد ہیں ان میں خیر نہیں رہتی لڑائی جھگڑے یا کسی وجہ سے تو پھر وہ جو صفیح ہے یا ذہیف ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی طرف سے کسی کو موت بد آدمی کو ایماندار کو وکیل مقرر کر دے مختار بنا دے کہ وہ اس کی طرف سے یہ کام لکھوانے والا کر دے وقت شہید شہید ہی نظر رہی جاری اور تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا دو تو زینا کے لیے اللہ سبحانہ پکانا ہوگا نے چار مردوں کی گواہی مقرر کی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو چار گواہ باقی تقریبا تمام معاملات میں دو گواہیں دو مرد گواہ ہوں وسطید شہید نیند ری جائے اپنے میں سے دو گواہ بناؤ مردوں میں سے فا علم یقونا راج العینی فاج الم رو بندے میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ عورت کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے نصف رکھا ہے آدھی رکھا ہے لیکن یہ ہر معاملے میں نہیں بعض معاملات میں عورت کی گواہی مرد کی نسبت زیادہ ہو سر اکیلے کی گواہی چل جائے ایک عورت آئی اس نے آ کہا میاں بیوی کو کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ان کا آپس میں ہو گیا تھا شادی شدہ تھے میاں بیوی کی حیثیت کے رہ رہے تھے رہ پتا نہیں عورت آئیے اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا اب رضاعت ہیں بھائی ہو گئے رضاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر وہ حرام ہیں محرم ہیں بھائی وسلم کے پاس مسئلہ آپ نے سمایا اس نے کہہ دیا اس نے گواہی دے دی ہے موت بر اس کی دوائی اس کو چھوڑ دیں اکیلی عورت کی گواہی اور اکیلی ہی گواہی کافی ہو ہے کچھ معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی موت پر ہوتی ہے اور مرد کی گواہی سے بھی زیادہ اطلاع ہوتی ہیں خصوصاً وہ معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص تعلق ہوتے ہیں تو وہ کام جن میں عورتیں عموماً بھول جاتی ہیں وہاں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر فراہمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہارای تو منا کے ساتھ عقل کا دین از اذا ربر ود بل کہ تم عورتوں سے زیادہ ہڑ عقل اصل مند آدمی کی عقل کو ماؤف کر دینے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا من نہ کے ساتھ عقل کا حالانکہ تمہاری عقل بھی نا ہے دین بھی نہ عورت کی عقل بھی ناقص دین بھی ناقص لیکن بندے کا میٹر گما دیتی اس کو گمراہ کر دیتی پوچھا کہ یہ نقصان کہتے ہیں عقل اور دین میں فرمایا علیہ سا اللہ کی شرنی والا پسندوں ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حید کے دنوں میں ہوتی ہے تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز ادا کرتی ہے روزے کی بعد میں سدائی جاتی ہے نواب اس کو بیٹھے ہی یہ اس کے دین کا نقصان ہے دس اور پوچھا گیا پھر عقل میں کمی اور نقصان کیا ہے تو اللہ تعالی نے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کی نسبت آدھا قرار دی ہے تو یہ اس کی عقل میں نقصان کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاجر و مر آتا ایک مرد گواہ ہو جائے دوسرا مرد امانت دار میسر نہیں آ رہا تو دو عورتیں گواہ بنا لو منتر من ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہ بننا جن کو گواہ بنانا تم پسند کرتے ہو ان میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو دو عورتوں کو کیوں انتحا ہوما کا تو دکی را کہ جب ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس بھولنے والی کو یاد کروا دیں بھولنے وہ زیادہ ہوتی ہے اکثر واقعی بھول جاتی کوئی چیز پکڑا دو نا ان کو سنبھال کے رکھ دو وہ ایسی سنبھال کے رکھتی ہیں کہ ضرورت کے موقع پہ ملتی نہیں وہ سنبھالی ہو جاتی اور بعد انہیں گھر سے ہی برامد ہو جاتی ہے جب نکلتی ہے تو کہتے ہے اچھا میں نے یہاں رکھی اپنے ہاتھ سے راگ کے بھول ہے فطرت ہے عورت کی تباہ ہے تو ایک انسان تگڑی طور پر فکری طور پر معذور ہے تو اس طرح کی کمی پر اس کی سرگرس نہیں کرنی چاہیے اس کی فطرت اللہ تعالی نے اکڑ رکھی ہی اس کی ناقص ہے جس طرح کوئی آدمی بوف ہو اور وہ کوئی غلط حرکت کرے آپ کو مثال کے طور پہ تھپڑ لگا دیں کوئی نہیں اس کا دماغ ہی نہیں سام آپ غصہ نہیں کرے اصل مند آدمی پکڑ والے تو آپ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک فکری اور تگڑی چیز ہے عورت کی طبیعت ہے وہ بھول جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں بھول جانے پر اس کی سرگرش کرنا اور اس کو ڈانٹنا بےسود اور بے فائدہ ہے تو اسے بھی سمجھنا اور پرہیز کرنا چاہیے ولایادا ماں <دُلُّو> اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں گواہ مقرر کر لیے اب جب گواہی دینے کا موقع آئے تو اس وقت گواہوں پر لازم ہے کہ وہ آ کے گواہی دیں گواہی چھپائے نہیں ولا تک انتخت او اور تم اختاؤ اس کو لکھنے سے سویرا او کبیرہ وہ معاہدہ تھوڑا چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو اخت کا شکار نہ ہو جاؤ اس کو لکھ دو علاجی ہی اس کے مقرر وقت تک ظالت اب سطح و اب وشہ بادہ یہ اللہ تعالیٰ نے فوائد بیان کیے ہیں یہ کہا کہ ظاری تم اقسطول یہ ہے مخاطب ہو اب ست ہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے وہ اقوام آجا اور گواہی کے لیے زیادہ پختہ ہے زیادہ مضبوط ہے وہ ادنا اللہ کرتابو اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو لکھا ہوا وہاں تو شک میں نہیں رہے گا اللہ ان کو تجارتن خاج رتن تُھی رونا کے تمہارے درمیان تجارت ہو نقد تجارتن خاج رتن نقد تجارت تھی رونا بہینا کہ تم آپس میں لیتے دیتے ہو صلیح سلیہ اللہ سخت تب ہوا تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی بناہ نہیں یعنی نقل معاملہ ہے تو پھر اس کو بے شک تحریر میں نہ بھی لے کے آؤ تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن لکھ لینا پھر بھی مناسب ہے نقل سودے کا بھی بل بنا لیا جائے لکھ لیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر نہ بھی لکھو تو بھی کوئی حرج نہیں و شہید و ادا اور جب تم آپس میں سودا کرو بے کرو تو گواہ بنا دو والا یو وا اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ یا نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں لاغات یہ مجبور کا ٹیچا بھی بن سکتا ہے اور معروف کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے مطلب کہ ان کو کی مصروفیت کے اوقات میں تاغ کیا جائے کھان پاؤں کے ساتھ اطمارت آئی جائے اور کافل اور گواہ نقصان نہ پہنچائے مطلب لکھنے والا لکھنے میں کوئی کمی کو صحیح نہ کرے گواہ جھوٹی گواہی نہ دے دے گواہی دینے میں کوئی ہیر پھیر نہ کرے اور نہ ہی گواہ کو جھوٹی اور غلط گواہی دینے پر مجبور کیا جائے وہ فَإِنَّهُ نہم بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری نا فرمانی ہے وداف اللہ تمہاری طرز سے نا فرمانی ہے نا والا اللہ کے در جاؤ علیم وب اللہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے وہ اللہ بالکل نشعین علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ ان تم تم ارا سفارن والن کا جیزو کافی بار اور اگر تم سفر پہ ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو ساری آم تو گروی قبضے میں دی گئی ہو جو چیز قبضے میں دی گئی ہو ایسی گروی رکھنا لازم ہے مطلب کہ لکھنے والا اگر موجود نہیں لکھا نہیں جا سکتا تو پھر بطور زمانت کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ دی جائے یہ دیہ اور قرض کی ایک دوسری قسم ہے کہ بندہ کوئی سامان اپنا گروی کے طور پر رکھے اور ادھار لے لے پھر ادھار جب واپس کرے تو چیز اپنی واپس لے لے یہ انداز اور طریقہ کار اکثر طور پر سفر میں پیش آتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہاں سفر کا ذکر فرمایا ہے تو تم اعلیٰ کا دن والن کا اگر تم سفر پہ ہو اور کافی میسر نہ ہو تو گروی رکھ لو سفر کے بغیر بھی گروی رکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک گرا یہودی کے ہاں گروی را کے اور, انعاج اور جب آپ فوت ہوئے تو وہ آپ کی جرا اس یہودی کے پاس رحم تھی گروی تھی گروی رکھی ہوئی چیز سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں اللہ کے اس چیز پر خرچ کیے بغیر اس کے تباہ ہو جانے خراب ہو جانے یا ختم ہو جانے کا اندیشہ آ پھر اس پہ چونکہ جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے چیز اس کو خرچ کرنا پڑے گا اس خرچے کے ہی وہ اس سے فائدہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے اللہ نمبر یش راہو چھلوں کا دودھ پیا جائے جارے کے ہی بس. پہ سواری کی جائے گی چارے کے عبدا کا مگر گھوڑا کسی نے گروی رکھ دیا آپ کے پاس رقم ادار لے گیا اب اگر آپ گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالو گے تو بھر جائے گا چارہ ڈالنا پڑے گا آپ کو تو اس کے عبد آپ کے لیے جائز ہے کہ اس پہ سواری کرو دور والا جانور کوئی بطور گروی رکھ گیا ہے چارا نہیں ڈالو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا نہ آ جائے گا تو اس کا دودھ ہے آپ وہ دودھ پی سکتے ہیں کیوں یہ چارہ ڈالنے کے عبد ہے اور اگر کوئی اپنی گاڑی آپ کے پاس گروی رکھ گیا آپ اس میں پٹرول نہ ڈالیں نہ چلائیں اس کو کھڑی رہے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا ادا کرنا ہوگا نہیں ادا کریں گے تو سود بن جائے مکان گروی رکھا ہے مکان گروی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ آپ قبضہ جما کے بیٹھ جائیں مطلب مکان کے کاغذات آپ کو دیئے یہی گروی ہو گیا کافی اس مکان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو مکان کا مالک ہے جس کے پاس مکان گروی رکھا ہوا ہے اگر وہ فائدہ اٹھائے تو اس کا کرایہ ادا کریں کرایہ نہیں ادا کرے گا تو سود ہو جائے گا دس پی ہزار بیس ہزار روپئے مکان کا کرایہ ہے مہینے کا دس لاکھ روپیہ ادھار دے کے مکان اپنے قبضے میں کر لیا تو اب وہ مہانہ دس ہزار کا نفع لے رہا ہے کس چیز کا یہ کرایہ اس کا اس کو ادا کرے نہیں ادا کرے گا تو یہ سود شمار ہوگا کہ اپنے دس لاکھ کے مہانہ دس ہزار تک سوے ہیں گروی والی چیز اگر اس پہ خرچہ کیے بغیر اس کے ضائع ہو جانے کا کمی امکان ہو یقین ہو پھر اس پہ خرچہ کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر خرچہ کیے بغیر وہ صحیح سلامت رہ سکتی ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا اگر فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا عیمت آپ کو ادا کرنا ہو. ایسی زمین گروی رکھ دیتے ہیں اگر اس پہ کاشتکاری کریں گے تو ٹھیکہ ادا کرو اس کا ٹھیکے کے بغیر گروی رکھی ہوئی زمین کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اور گروی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مالے کوئی بے دخل کر دیں مالے کا پورا قبر اور اختیار ہوگا اس پہ صرف اس کا معاملات وہ آپ کے جس طرح دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتی تو اگر آپ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں چاہے کاشتکاری کرو چاہے نہ کرو قبضہ اپنے کر لیا نا اس کو بے دخل کر دیا نا ٹھیکہ دار اس کے بغیر نہیں عام طور پہ گروی رکھنے کے لیے پہلے وہ قیمتی چیز کو نہ اس طرح وہ زیور سونا وغیرہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھتے تھے اب بھی لوگ اس طرح گروی رکھ کے ایسا لے لیتے ہیں لیکن اس مرنا چیز سے گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا ہاں آپ جانور ہو جس کے مرنے کا اندیشہ ہوتا ٹھیک ہے اس کو چارہ ڈالیں اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے فائن آمین باغ بَعْدُ تم اگر تم میں سے باغ باغ کا اعتبار کرے یعنی تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کر لے اور اس کو امین سمجھے امانت دار سمجھ لے پھل یہ عدل ندی تم تو جس کو امین سمجھا گیا ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ اس دینے والے کی امانت یعنی ترک اس کو واپس لوٹا دے ولی اللہ اباہ اور اللہ سے ڈرے جو اللہ اس کا رب ہے اللہ تب تم اس اور گواہی کو نہ چھپاؤ میں تمہارا جو گواہی کو چھپاتا ہے کلبو ہو تو بے شک اس کا دل گنا ہے گواہی کو چھپانا اللہ تعالی نے دل کا گناہ قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی بندے کے پاس موجود ہو معلوم ہو اور گواہی دینے کی ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ اس کو چھپا لے تو یہ کبیرہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں اکبر القبا کبیرہ گناہ میں سے بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا و قتل النق کسی جان کو فتل کرنا وہ رقوق الوادی والدین کی نا فرمانی کرنا وقول زور او شہادت الزور اور جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی یہ اکبر القبائر ہے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں گواہی چھپانا بھی اکبر القبائر میں سے ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے تو میں یکسم تھا بھائی نہ اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے تو اس کا دل گناہ گار ہے وہ لاح و بیما علیم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اسے خوب جاننے والا